سور پت یہاں کئی بار درسن آ چکی ہے ایک باز حصے لیکن مجھے تلاوت کرتے ہوئے یہ ایک حصہ جو ہے خاص طور کو اس منتصر کیا منخو یہی حصہ آج کے لیے کیا قرض کے لیے حوض بلّہ منشیتان وظیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبكم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتها قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها فكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة فأخذونها فعجل لكم هذه فَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلْتَكُنْ أَيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَغْدُرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبَلَغَ الْأَضْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ عَلَيْهِمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ولا تيجيد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا فمن الذين كفروا وسدواكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أي جبلوا محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم انت تدعوهم رَحْمَتِهِ کو يَشَاءُ وَلَوْ مارر بغیر علم كَفَرُوا من مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جب کہ وہ بیت کر رہے تھے درخت کے نیچے تو اس نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو اللہ نے ان پر اطمینان اتارا اور ان کو بدلے میں دیا قریبی فتح اور بہت سی غنیمتیں جن کو وہ لیں گے اور اللہ طاقتور ہے حکمت والا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم لوگ گے تو یہ تم کو دے دیا فوراً اور لوگوں کے ہاتھ روک دیے تم سے اور تاکہ نشانی ہو مومنین کے لیے اور اللہ تم کو دکھائے سیدھا راستہ شراک مستقیم اور دوسری فتح جس پر تم قادر نہیں ہوئے لیکن اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر کفر کرنے والے تم سے لڑتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے پھر وہ نہ پاتے کوئی دوست اور نہ کوئی مدگار یہ اللہ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے پہلے سے اور تم اللہ کے سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے مکہ کے قریب اس کے بعد کہ تم کو قابو دے دیا ان کے اوپر اور اللہ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو وہی ہیں جنہوں نے انکار کیا اور انہوں نے مسجد کام سے تم کو روکا اور قربانی کے جانور کو روکا کہ وہ پہنچے اپنے مقام پر یعنی قربانی کے مقام پر اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جن کو تم نہیں جانتے تم انہیں پیس ڈالو گے پھر تم کو پہنچے گی ان کی طرف سے پھر تم کو پہنچے گا ان کی طرف سے ذر بے خبری میں تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے اگر وہ الگ ہو جاتے تو ہم انکار کرنے والوں کو عذاب دیتے دردناک عذاب یہ ہے اس میں چند باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ اس میں سمجھنی کی ہے کہ سکینہ سے کیا امراد سکینہ پرانوید میں بھی آیا ہے اور یہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ لفظ آیا ہے اور یہ عبرانی میں بھی اسی طرح تقریباً ہے شکینہ اس طرف اسی قسم کا ہے اس کا موجود ہے وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو سکینہ کہا جاتا ہے پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی تو سکینہ کیا چیز ہے سکینہ کے لفظی معنی وہی ہیں جو اردو میں سکون جو کہتے ہیں آپ اطمینان لیکن اس اس سیاق میں اگر غور کیجئے تو اس کا مفہوم یہ واضح ہوتا ہے سکینہ کا کہ خارجی خارجی وہ خارجی اسباب جو, جو آدمی کے سکون کو, کو برہم کر دیتے ہیں وہ خارجی اسباب پیدا ہوں پھر بھی آدمی کا سکون برہم نہ ہو یہ مفہوم ہے یہاں پر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی یعنی یہی اصل مفہوم ہے اس لفظ کا سکینہ کا اور, اور شکینہ میں کی طرف سے نہیں کر سکتا جو پرانی زبان میں ہے شوقینہ یا شکینہ کا جیسا کوئی لفظ ہے اس میں تو انہیں اس لفظ کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ چیزیں جن کا پیش آنا آدمی کے سکون اندرونی سکون کو برہم کر دیتا ہے تو آدمی کا سکون برہم نہ ہو یہ ہے سکینہ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں الفاظ بدل کر کے کہ آدمی کسی بھی حال میں رد عمل کی نفسیات میں ابتلا نہ ہو ردعمل کی نفسیات میں ابتلا نہ ہو یہاں یہ جو یہ جو سورا ہے سورفت آپ جانتے ہیں کہ یہ اتری ہے سلیحدیبیہ کے بعد سلحدیویہ کے بعد اتری ہے اس موقعے پر جس سکینے کا مظاہرک کیا صاحب اکرام نے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے گئے عمرہ کرنے کے لیے اور آپ کے پاس وہ سفری سامان تھا یعنی مثلا جنگ میں لوگ زرہ پہن کر جاتے ہیں لیکن اس وقت مسلمان خدیبیہ میں اس حال میں پہنچے کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے اب اس سے غور و ہے کہ کس قدر بے زر حالت میں تھے وہاں مسلمان اس کے باوجود انہوں نے ان کا راستہ روکا اگر وہ और پہن کر کے اور اور تلوار اور اور ہتھیار لے کر کے اگر ہوتے اور وہ راستہ روکتے تو وہ کسی درجے میں ان کے لیے جواب ہو سکتا تھا لیکن ایک ایسے لوگ جو ذرا کے بجائے حرام باندھے ہوئے ہوں واضح طور پر اس بات کے ثبوت ہے کہ وہ جنگ کے لئے نہیں آئے ہیں صرف زیارت بیت اللہ کے لیے آئے ہیں پھر بھی راستہ روکا انہوں نے مزید یہ کہ وہ بہت ساری اشتہار انگیزیاں کی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے احصاب نماز پڑھ رہے تھے آگر پتھر پھیرنا شروع کر دیا ایک شخص جو ایک صحابی کو وہ پا گئے اور اس کو ان کو قتل کر رہا تیر تیر مار مار کر ہلاک کر دیا اس کو اس طرح کی بہت ساری اشتہنگیزیاں کی انہوں نے لیکن مسلمانوں کا سکون برہم نہیں ہوا وہ ردعمل کی نفسیاتیں ابترا نہیں ہوئی یعنی کچھ لوگوں کو جنہوں نے کہ صاحب اکرام پر پتھر پہ گئے تھے ان کو پکڑ کر کے لائے لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے رسول اللہ صاحب اسلم نے انہیں ملامت بھی نہیں کی بس سادہ طور پر چھوڑ دیا کہ جاؤ کچھ بھی نہ انتقام لیا نہ کوئی برا بھلا کہا کسی بھی قسم کے ردعمل کا مظاہرہ نہیں کیا تو سکینہ سے یہ ہے یعنی اس واقعے کی روشنی میں جو وضاحت ہوتی ہے سکینہ کی وہ یہی ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ آدمی کا جو جو مثبت حالت ہے آدمی کی جو وہ برہم نہ ہو یعنی کوئی غصہ دلائے تب بھی آپ غصہ نہ ہو کوئی نفرت کا واقعہ کرے تب بھی آپ نفرت مبتلا نہ ہوں کوئی اشتعال کرے تب بھی آپ مشتعل نہ ہوں جس کو کہتے ہیں رد عمل کی نفسیات ابتلا ہونا تو آدمی کا اس درجہ اس, اس, کے اندر اس درجہ ٹھہراؤ ہو اس درجہ صبر ہو اس کے اندر اس درجہ برداشت ہو اس درجہ اس کے اندر سمائی ہو اس کے سینے میں کہ واقعات ہوں برہم کرنے والے پھر بھی وہ برہم نہ ہو یہ ہے سکینہ یہ ہے سکینہ تو سکینہ کا جب مظاہرہ کرتے ہیں کچھ لوگ تو وہ آصاب ہوں فتح خبیر یعنی سکینہ سے بہت زیادہ قربت ہے فتح کو فتح کو اس دنیا میں یعنی اس دنیا میں جو لوگ رد کے نفسیات اپنے کو بچائیں وہی لازمت جیتتے ہیں دنیا میں وہی کامیاب ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں جیسا کہ شرح دیبے کے بعد واضح ہوا تو یہ جو اس کے بعد فرمایا کہ تم کو فوری طور پر بہت سی مال نمت دے دیا اس کی اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس سے مراد خیبر کا معاملہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے گروہوں سے مقابلہ تھا ایک قریش اور دوسرے یہود یہود کا بہت بڑا गढ़ تھا خیبر میں اور قریش کا جو گڑھ تھا وہ مکہ میں تھا تو دو بڑے گروہوں سے آپ کا مقابلہ تھا دو بڑے گروہوں سے تو یہاں پر یعنی ہدیویہ کے موقع پر جب آپ نے قریش سے دس سال کا ناجنگ معاہدہ کر لیا تو اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کا ٹوٹ گیا اس سے پہلے قریش اور خیب قریش اور اور یہودی دونوں متحدہ محاذ بنائے ہوئے تھے آپ کے خلاف متحدہ محاذ بنائے ہوئے تھے تو جب قریش نے اپنے آپ کو معاہدے کے مطابق پابند کر لیا کہ دس سال تک کم از کم رسول اللہ کے خلاف کو نہ خود جنگ کریں گے نہ کسی جنگ کرنے والے کا ساتھ دیں گے اس معنی کہ وہ محت ٹوٹ گیا قریش الگ ہو گئے اور یہود الگ ہو گئے چنانچہ اس کے بعد واپس آ کر کے جب واپس آیا مدینہ آپ تو بعض روایت کے مطابق دس دن کے اندر بعض کے روایت مطابق کچھ فرق کے اندر بارہ اس کے بعد آپ نے خیبر پر حملہ کر دیا اور خیبر جو کہ اپنی سائشوں کی وجہ سے اور اپنی مسلسل خیانتوں کی وجہ سے اس قابل ہو گئے تھے کہ ان کی خلاف کارروائی کی جائے اپنے کارروائی کی ان کے خلاف دیکھیے اس سے دو بات معلوم ہوتی ہے یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کا مقابلہ دو گروہوں سے بیک وقت ہے تو یعنی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ دونوں گروہوں سے ہم کیسے نپٹے ہیں تو رسولہ صاحب نے جو اس وقت پیش کیا ہے وہ یہ کہ ایک گروہ سے جھک کر کے دوسرے سے مقابلہ کیا آپ نے معلوم ہے کہ سلح دیویا میں جو آپ نے جو جن دفعات پر راضی ہوئے تھے جس رائط پر وہ انتہائی چھپ کر کے تھیں دوسرے لفظوں میں وہ یک طرفہ تھیں یک طرفہ یک طرفہ طور پر آپ قریش کی شرائط پر راضی ہو گئے یکطرفہ تو طرف. اقور بھائی کی یکطرفہ طور پر شرائط ایک طرف آپ یک طرفہ طور پر قریش کی شرائط پر راضی ہوئے اور دوسری طرف جب مدینہ پہنچے تو آپ نے خبر پر کر دیا اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں یہ کرنا پڑتا ہے کہیں وہ کرنا پڑتا ہے اگر ہم صرف ایک بات جانیں کہ ہمیں لڑنی لڑنا ہے مثلاً تو ہم اگر ہم صرف اتنی سی بات جانیں تو اس مانے کہ ہم قریش سے بھی لڑیں گے اور یہود سے بھی لڑیں گے تو نہ یہاں جیتیں گے نہ وہاں جیتیں گے کیونکہ وہ متحدہ محاذ تھا ان کا تو اس کے اس سے ظاہر ہوا کہ اس دنیا عالم اسباب کی دنیا ہے پیغمبر کو بھی اسباب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے پیغمبر کو بھی اسباب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے چونکہ آپ بیک وقت قریش اور یہود دونوں سے نہیں لڑ سکتے تھے آپ نے ایک فریق سے چھپ کر کے صلح کر لی اور انہیں جنگ نہ کرنے کا پابند بنا دیا اور اس کے بعد خبر حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا یہ, یعنی یہ چیز جو ہوتی ہے دنیا میں دنیا کی جو تدبیریں ہیں وہ یعنی وہ اضافی ہوتی ہیں یعنی حالات کے لحاظ سے بتغیر ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی اصول ہے کہ بس لڑنے لڑنا ہے مثلاً یہاں بھی لڑو وہاں بھی لڑو چاہے شہید ہو جاؤ چاہے مر جاؤ چاہ کٹ جاؤ یہ کوئی اسلام کا اصول نہیں ہے بلکہ حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو مسلمانے زمانے میں بھول گئے ہیں یعنی وہ ایک ہی بات جانتے ہیں کہ اپنے دشمن سے صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ جہاد کرنا, لیکن اس سے اس سے بات باتیں ہوتی ہے کہ کہیں جھکنا پڑتا ہے تب جا کر کہیں جیت حاصل ہوتی ہے یعنی قریش کے مقابلے اور اس طرح جھکے تو فیبر پھتح ہوا اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں گوبھی فتح ہو گیا مکہ بھی فتح ہو گیا تو حالات کا گہرا مطالعہ حالات کا بہت ہی گہرا تجزیہ کرنے کے بعد یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس معاملے میں کیا کرنا اس معاملے میں کیا کرنا ہے ایک بات یہ معلوم بھائی اور اسی میں دیکھیں یہ بھائی اشارہ ہے کہ کان اللہ ودیز حکیمہ اللہ طاقتور ہے اور حکمت والا ہے تو باوجود کہ اللہ طاقتور ہے اور اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ ہے اس کے باوجود پیغمبر یہ تدبیر اختیار کرتا ہے اگر اللہ کا طاقتور ہونا اور اللہ کسی کے ساتھ ہونا یہ معنی رکھے کہ وہ لازمن ایک طرفہ طور پر جنگی کرتا رہے تو رس اللہ سے مسئلہ نہ کرتے کیونکہ آپ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم حقائق کی پرواہ نہ کریں اور مسالے کا لحاظ نہ کریں اور صورتحال کا جائزہ نہ لیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے ایک بات یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ اس سے نکلتی کہ ہے کہ مستقیمہ اور تاکہ مومنین کے لیے نشانی ہو اور اللہ تم کو دکھائے صراط مستقیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم آیت ہے اس سلسلے میں اور مومنین کے لیے نشانی ہو کیا چیز نشانی ہو آپ اس سیاق میں اس کنٹیکس میں دیکھیے کہ وہ کیا چیز ہے جو مومنی کی نشانی ہو گئی ہے ظاہر ہے کہ یہی چیز یہی چیز کہ سل کے ذریعے سے فتح کا راستہ تلاش کرنا یعنی سل کے ذریعے سے فتح کا راستہ تلاش کرنا مفاہمت اور ڈسٹمنٹ کے ذریعے سے غلبہ حاصل کرنا بظاہر ہار کر کے اس کے بعد جیت کی شکل پیدا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ واضح طور پر یہ بتا رہا ہے بلتقور آیت العلم ان یہ واقعہ جو فغبر تھا گزرا یہ مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک کے امت محمدی کے لیے نشانی اور نمونہ بن جائے کہ اس طریقے سے دنیا میں جیت ہوتی ہے ویا دیا سرات مستقیمہ اور تم کو دکھائے سرات مستقیم کیا سراعت مستقیم کا تعلق اس طرح کے امور سے بھی ہے یعنی دشمن سے مقابلہ کرنا اور مخالفوں سے نپٹنا اس کا تعلق بھی سرارت مستقیم سے اور کیا سراعت مستقیم دکھائی اس معاملے میں اس حدیبیہ کے معاملے میں کیا سرارت مستقیم دکھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے وہ یہی تھی کہ اے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ درخت کے نیچے ان لوگوں نے بیت کی تھی بیت کے سلسلے میں دو طرح کی روایتیں مجھے ملی ہیں ایک تو یہ کہ کچھ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ بیت موت پر بیت تھی بایانہ موت موت موت پر بیت تھی کچھ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ بیت اس پر تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں بایانہ اللہ نفر انہو صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم بھاگے گے نہیں میں الفاظ الگ ہیں لیکن مانن ایک ہیں کیونکہ نہ بھاگنے کے معنی ہے کہ موت تک ساتھ دیں گے جب یہ بیعت انہوں نے کی کہ ہم رسول کو کس سال میں موت تک ہم ساتھ دیں گے تو یہ جو آپ کے ساتھ چودہ سو آدمی اتنی زبردست بیعت انہوں نے کی تھی کہ موت تک وہ ساتھ دیں گے اور, اور, اور, اور آپ کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے اس کے باوجود آپ نے جنگ نہیں کی اس کے باوجود جنگ نہیں کی اور اس کے باوجود جنگ نہیں کی کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا لوگوں نے یہ آپ نے جو بیعت لی تھی جیسا کہ روایت میں آتا ہے اس پر لی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا مکہ گفت کے لیے تو خبر یہ مشہور ہوئی کہ لوگ قریش نے ان کو قتل کر دیا اس پر بیعت لی تھی آپ نے اس میں دیکھیں کہ ایک ایک واقعہ حقیطن ہوا تھا کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا ایک صحابی کو ہدیبیہ کے مقام پر ہدیبیہ کے مقام پر ایک ٹیلے پر ایک صحابی کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے ادھر ادھر ان کے موومنٹ کو تو ان کو تیر مار مار کر کے قریش نے ہلاک کر دیا اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ حیدمان کے بارے میں یہ کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے تو اس پر نے بیت لی اس میں دیکھیے دونوں میں فرق کیا رسول سازی اگر مجرد یہ بات کہ ایک صحابی کو قتل کر دیا گیا اس پر یعنی یعنی اس پر لڑنا لازم ہو جاتا آپ کے لیے تو یہ سبب پھر بھی موجود تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بات کو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی یہ افواہ تھی اس بنا پر آپ نہیں لڑے تو سوال یہ کہ ایک اور صحابی تو قتل کر چکے تھے وہ یہ بہت اہم نقطہ میں سمجھتا ہوں ہے. کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ موت پر بیعت ہوئی تھی یعنی بیت رضواں جو کہا جاتا ہے اور لڑائی ہوتی بشر لیکن جب بات کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کے قتل کی خبر غلط تھی وہ صحیح زندہ اور صحیح سالم موجود ہیں اس بنا پر آپ نے لڑائی نہیں کی باوجود ایک بیعت لی تھی آپ نے میں یہ کہتا ہوں کہ سبب لڑائی اگر یہ ہو کہ ایک سادھو قتل کر دیا ہے تو یہ سبب لڑائی پھر بھی موجود تھا کیونکہ ایک سادھو قتل کر ڈالا ان نے واقعت قتل کرنا رہا تھا تو اس قماری کو ہمیں فرق کرنا پڑے گا مجرد ایک صحابی قتل کرنا اور چیز ہے اور سفیر رسول کو قتل کرنا اور چیز ہے نہتمان رض بطور سفیر کے بطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے اور سفیر کے وہاں گئے ہوئے تھے بات چیت کرنی چاہیے تو بین الاقوامی قانون کے مطابق سفیر کا قتل کرنا اعلان جنگ کے یہاں مانا ہوتا ہے دونوں فرق ہے کہ اگر ایک قوم اعلان جنگ کی حد تک پہنچ جائے اس وقت آپ نے بیچ کی لی تھی لیکن دوسری طرف جو ایک شخص کو نے قتل کر دیا تھا اس کو آپ نظر انداز کر دیا اس کے معنی یہ ہے کہ مجرد یہ بات کہ ہمارے آدمی کو ایک شخص کو قتل کر دیا گیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم لڑ جائیں اگر یہ بات کافی ہوتی تو اس کے ہم دور لڑ جاتے کیونکہ وہاں یہ بطور واقع ایسا ہوا تھا کہ ایک ساتھ کو وہ قدر کر ڈالتا انہوں نے یہ فرمایا اس کے بعد کہ اور یعنی مزید فتح جو ابھی جس پر تم کو ابھی قابل نہیں ہوا مگر اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے قد فتح اللہ بہا اس کا کیا مطلب ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے یعنی سل حدیبیہ کے بعد فوری طور پر تو یہ ہوا کہ خیبر پر چڑھائی کر کے اس کو فتح کر لیا گیا اور بعد کو تقریباً دو سال کے بعد دو سال سے کچھ کم عرصے کے بعد تقریباً دو سال کے بعد بک فتح ہوا اس سے یہ مراد ہے تو یہ جو فرمایا کہ قد احاط اللہ بہا اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئی ہے اس سے کیا مطلب ہے ظاہر ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے واقعہ نہیں ہوا یعنی اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ احاطہ کیے ہوئی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ پکڑے ہوئے ہے ان کو تو فرشتوں کے ذریعے سے مکہ فتح نہیں ہوا تھا مکہ فتح ہوا تھا اس طریقے سے جب صلح ہو گئی اور صلح کے بعد یعنی یہ یعنی یہ یعنی یعنی یعنی کفار اور جسمانوں کے درمیان میل جول بڑھ گیا لوگ مسلسل یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ مدینہ میں تھے وہ مکے سے آئے تھے تو ان کے رشتہ دار تھے دوست تھے مل جلنے والے تھے تو مختلف طریقوں سے وہ لوگ آنے جانے لگے قیدیوں کے تبادلے کے سسٹم میں آنے جانے لگے مختلف اسباب کے تحت تجارتی اغراض سے آنے جانے لگے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان اور م... مسلم قبائل اور غیر مسلم قبائل کے درمیان مسلسل تعلق بڑھ گیا جنگ جب یہ ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی دونوں کے درمیان تو تعلق بڑھ گیا اس تعلق پڑھنے کے نتیجے میں ایک دوسرے سے پہچان شروع ہو گئی تلوق بڑھنے کے نتیجے اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور اتنی تیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اتنی سے اسلام قبول کیا کہ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد حدیبیہ میں چودہ سو تھی اور تقریباً دو سال کے بعد یہ کیفیت ہوئی کہ دس ہزار مسلمان ہو گئے جن کو لے کر کے آپ نے مکہ پر مارچ کیا تھا اتنی تیزی سے لوگ بڑھے تو یہ جو فرمایا کہ قد احاط اللہ ابحا اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے مراد وہ احاطہ ہے جو بدریہ دعوت ہوا نہ کہ بدریہ فرشتے کیونکہ فرشتے اترے نہیں تھے وہاں کی لڑیں ہوئی قتل کریں قریش کو بالکل واضح بات ہے کہ قد احاط اللہ وبحہ کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ احاطہ کیے ہوئی ہے فرق سے معنی ہے کہ اللہ کا جو دین ہے اس جو دعوت ہے اسلام کی دعوت میں جو تشخیری قوت ہے اس کے ذریعے احاطہ کی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے واضح طور پر یعنی سر کے مقابلے میں توحید کی برتری سر کے مقابلے میں توحید کی برتری یعنی فکری اعتبار سے جو برتری حاصل ہے توحید کو اور دین حق کو وہ مراد ہے یہاں جب جنگی حالات ختم ہو گئے جب آپس کے تعلقات نارمل ہو گئے جب دونوں فریقوں کے درمیان معدل فضا میں بات چیت ہونے لگی تو قدرتی طور پر یعنی شرک کے مقابلے میں توحیق کی برتری ابھر آئی جو اس سے پہلے مصنوعی حالات کی وجہ سے دبی ہوئی تھی تو اس کا کوئی دوسرا مطلب اس لیے آ سکتا آت اللہ کا کہ یہاں اشارہ ہے اسلام کے اسلامی دعوت کی تسخیر قوت کی طرف دعوت کے اندر جو تسخیر قوت ہے اس کے ذریعے سے اللہ احاطہ کی ہوئی ہے ان کا کہ ان کے قلوب مسخر ہوں گے اور ان کے ذہنوں میں توحید کا بیت پڑے گا اور وہ اور وہ مجبور ہوں گے کہ دین ہے کو قبول کریں گے اس طرح احاطہ کیے ہوئے تو وقار اللہ ولاشل کل شہین فدیرہ اللہ ہر حرچی بقادر ہے یہاں بھی واضح طور پر پیشی کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ قادر ہے تو کس چیز کے ذریعے سے قادر ہے ظاہر ہے کہ جس اللہ تعالیٰ تلا رہا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور صورت کو اور چاند کو اس طریقے سے مکہ فتح نہیں ہوا تھا مکہ فتح ہوا تھا دعوت کے ذریعے سے یعنی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کی تعداد بڑھی تو جب تعداد بڑھی تو طاقت بڑھ گئی مسمانوں کی اور پھر وہ اس قابل رہے نہیں قلعش کا مقابلہ کر سکیں تو یہ دنیا میں اہل کفر اور اعلی ایمان کے درمیان جو سب سے بڑی فیصلہ کن چیز ہے جس کے ذریعے سے غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ دعوت ہے اس سے معلوم ہوئی اس میں یہ بھی دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ تم سے لڑتے تو لازمن وہ پیٹ پھیرتے اور نہ پاتے کوئی دوست اور مددگار یہ جی اللہ کی سنت ہے جو اس سے پہلے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے یہاں اشارہ ہے اللہ کی اس سنت کا جو پیغمبروں کے بارے میں ہے یعنی پیغمبر کا جب انکار کر دیتی ہے کوئی قوم انکار کرنے کے بعد لازماً اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے پیغمبروں کو اور وہ فنا کر دی جاتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اگر جنگ کی نوبت آ جاتی ہے. اگر واقعتاً جنگ کی نوبت آتی ہے تو اللہ پیغمبر کی سائیڈ میں ہوتا اور ان شکست ہوتی ہے. اس قانون کے بنا پر کہ وہ منکر بن گئے تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جنگ نہیں ہونے دی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ باوجود کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ دے کر اور رسول کا ساتھ دے کر انہیں مغلوب کر سکتا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جنگ نہیں ہونے دی اس کی حکمت آگے آ رہی ہے کہ جنگ نہ ہونے دینا ان کا رہس کیا تھا تو آگے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ کو تم کو ان سے ان کو تم سے روک دیا مکہ مکہ کے قریب اور اللہ باخبر تھا پورے معاملے سے اور یہ تو آگے یہ فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ مکہ میں ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے ایسے مرد اور عورتیں اور اگر جنگ ہوتی ہے تم انہیں پامال کر دیتے میں وہ و... و... ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہ اپنی ایمان کے اعلان... اعلان نہیں کیا تھا اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا اور اور مسلمان باخبر نہیں تھے کہ یہ مومن ہیں اندر سے متاثر تھے وہ اسلام سے متاثر تھے اسلام کی دعوت سے متاثر تھے ان کے دلوں میں اسلام کی کنگاری پڑ رہی تھی اسلام کا بیج پڑ رہا تھا لیکن ابھی وہ اعلان کے ساتھ مسلمانوں کے میں شریک نہیں ہوئے تھے جماعت میں تو ایسے لوگ مکہ موجود تھے تو تو فرما رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوتی تو یہ لوگ پیسے جاتے یہ لوگ پس جاتے تو اللہ لیپ خل اللہ فی رحمت ہی مئیشا تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں اس کو چاہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالی کے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ لوگ کے لوگوں کے اندر وہ لوگ جن کے اندر یعنی ایمان کی صلاحیت ہے اسلام کی استعداد ہے انہیں اسلام کے دائرے میں لے آیا جائے یعنی باویدے کے مسلمان اے طاقت رکھتے ہوں کہ وہ انہیں زیر کر سکیں اور لڑ کر انہیں مغلوب کر سکیں پھر بھی جنگ اس وقت تک روکی رہے گی روکی رہے گی جب تک کہ پوری طریقے سے چھان کر ان کے مسلمانوں کو ان, ان کے اندر سے انہوں نے نکال نہ لیا جائے جن کے جن کا استعداد اسلام پور کرے کتنی بہت ہی بڑی بہت زبردست آیت ہے یہ کہ سب سے پہلا کام اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی بھی قوم میں یا کسی بھی سماج میں چھان لیا جائے ان لوگوں کو بالکل چھلنے کی طرح چھان لیا جائے جن کے اندر ایمان کے استعداد ہیں اور جب یہ لوگ نکل چکے ہوں تب ہمیں حق پہنچتا ہے جنگ کرنے کا بجٹتے کہ ہم جنگ کی صلاحیت ہمارے جنگ کی صلاحیت نہ ہو تو تب اس وقت بھی جنگ نہیں کی جائے گی ان کی ساری شرارتوں کے باوجود ان کے سارے اشتال انگیزوں کے باوجود جیسا کہ ذکر ہے کہ انہوں نے کفر کیا انہوں نے تم کو مشرقرام سے روکا انہوں نے قربانی کے جانوروں کو مقامی قربانی پر نہیں جانے دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ جیسا کہ ہاں ذکر ہے ان سارے ان یہ ساری باتیں انہیں ملزم قرار دے رہی تھیں اور اس بات کو حق دے رہی تھیں مسلمانوں کو ان سے لڑیں حق دے رہی تھی اس کے باوجود جنگ کو اللہ تعالی روکا کیوں روکا اس لیے روکا کہ ان کے صفوں میں یعنی کفار کے صفوں میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے دلوں میں ایمان تھا یا کم از کم امکانی طور پر وہ ایمان قبول کرنے کے کوشش میں تھے کہ دعوت دی جائے اور معدل حالات میں انہیں اسلام کی, کی, کی طرف بلایا جائے تو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اسلام قبول کر لیں گے جیسا کہ بادو قبول کیا لوگوں نے یعنی یہ ایک بہت ہی زبردست آیت ہے کہ امکان دعوت کو اویل کرنے سے پہلے جنگ چھیڑنا سراسر غیر اسلامی حرکت ہے اسی ثابت ہوتا ہے یعنی امکانی طور پر جو پوٹینشیل اسلامی دعوت کا ہو کسی بھی قوم میں کسی بھی ملک میں کسی بھی قبیلے میں کسی بھی ماحول میں کہ امکانی طور پر جو لوگ اسلام قبول کرنے والے ہوں جن کے دلوں میں استعداد ہو اور یہ پتہ چلے گا دعوت کرنے کے بعد یعنی ماض مفروضے کے طور پر ہم نہیں کر سکتے کہ ہم فرض کرنے کے حیا نہیں ہے بلکہ ہم دعوت کا کام چھیڑیں گے اور خاص طور پر یہ کہ اس دعوتی امکان کو برپا کرنے کے لیے یکطرفہ جھکنا پڑے تو طرفہ جھک جائیں گے یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے کہ وہ دعوتی امکان کہ مکہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو سکتے تھے اس دعوتی امکان کو اویل کرنے کے لیے اس کو قابل حصول بنانے کے لیے یہ کرنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفہ طور پر جھک گئے اللہ کو مٹا دیا طرفہ شرائط پر راضی ہو گیا اس حد تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت اس بات کی ہے کہ یک طرفہ طور پر جھکنا پڑا ہے تب بھی جھکو اگرچہ تمہارے پاس طاقت ہو لڑ کر کے مسئلہ حل کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو موت پر بیت کیے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھا فرشتے تھے وغیرہ وغیرہ تو اس معنی یہ ہے کہ جیسا کہ اس میں آتا ہے کہ اگر جنگ ہوتی اگر جنگ ہوتی تو اللہ کی مدد سے تم ہی فائز ہوتی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ کو روک لیا اور جنگ کو روکنے کی شکل کیا ہوئی کہ یک طرفہ شرائط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی ہونا پڑا تو اس سب میں مسلحت کیا تھی مصلت یہ تھی کہ ان کے اندر ایسے برد اور ایسے عورتیں تھیں جن کے دلوں میں ایمان کا بیج تھا پوٹینشیلی امکانی طور یہ بہت ہی زبردست مضبوط ہدایت ہے المید میں کہ جب تک کسی قوم سے جب تک کسی قوم میں آپ عمل دعوت کو چھیڑ کر یہ نہ دیکھ لیں کہ ان میں کیا اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں یا نہیں ہے جب تک دعوت کو چھیڑ کر ان کے امکانی ان کے امکانی اعلی ایمان کو ایمان کی نمت نہ عطا کر دیں اس وقت تک آپ کے لیے جنگ چھیڑنا سراسر باطل ہے سراسر باطل ہے اگرچہ انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو اگرچہ انہوں نے آپ کا افراد و قتل کیا ہو اگرچہ انہوں نے آپ کو پتھر مارے ہو اگرچہ انہوں نے آپ کو تیر مارے ہو اگرچہ انہوں نے اشتہ لنگیزی کی ہو اگرچہ انہوں نے ربض اللہ کو مٹایا ہو اگرچہ اللہ کو مٹوایا اتنی ساری حرکتیں کیوں ہوں پھر بھی اس امکان دعوت کو وویل کرنا اس وقت تک لازماً آپ پر فرض ہے جب تک کہ آپ دیکھ نہ لیں جب تک یہ سب کچھ نہ ہو چکے اس وقت تک جنگ چھڑنا ان کے خلاف سراسر غیر اسلامی حرکت ہے حرکت ہے قدرت کے باوجود اور اشتراک انگیزی کے باوجود اب یہ جو فرمایا کہ حمایت لذبن الدین مذابا یعنی یہ جو کرو ہے اگر یہ الگ ہو جاتا <سؤال> یعنی واحد وجہ جو بتائی جنگ نہ چھڑنے کی وہ یہی ہے کہ یہ جو ممکن امکانی جو مسلمان ہے امکانی اہل ایمان جو ہیں یہ امکانی اہل ایمان اگر الگ ہو جاتے اور صرف وہی لوگ رہ جاتے جنہیں کفری قر کرنا ہے جنہیں انکاری انکار کرنا ہے جنہیں ایمان قبول نہیں کرنا ہے اگر صرف وہی وہی ہوتے تو خدا جنگ کو روکتا نہ روکتا صرف ان کے لیے روکا گیا گیا کیونکہ وہ ابھی الگ نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم آیت ہے جس میں ہمیں دو بہت خاص اصول ملتے ہیں ایک یہ اصول کہ اگرچہ ہم طاقتور پوزیشن میں ہوں یعنی لڑ کر کے ہم فریق کو زیر کرنے کے پوزیشن میں ہوں تب بھی یعنی واضح طور پر ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ لڑ کر زیر کر سکیں فریقسانی کو تب بھی جنگ ہمارے لیے جائز نہیں ہے الا یہ کہ ہم نے دعوتی امکانات کو استعمال کر چکے ہوں استعمال کر چکے ہوں. اور دعوتی امکانات کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں یہاں تک جانا پڑے گا کہ ہم یک طرفہ طور پر سرنڈر کر دیں گے یک طرفہ طور پر فریقانی کی شرائط پر راضی ہو جائیں گے یک طرفہ طور پر ان کی اشتہ کے باوجود ان کی شرارتوں کے باوجود انہوں نے ہمیں ہلاک کیا ہو اس کے باوجود انہیں ہمیں حرام سے نکالا ہو اس کے باوجود ہمیں بے وطن کیا ہو اس کے باوجود ابرف مائی وطن سے محروم کیا جائیدادوں سے محروم کیا مجت حرام میں نہیں جانے دیا قتل کیا پتھر مارے تیر مارے اشتارنگی کی اللہ کو مٹایا وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ایک ہزار وغیرہ ان سب کے باوجود جنگ چھڑ نہیں گئی جبکہ جنگ کر کے جتنے پوشن کی تھے کیوں صرف ایک وجہ سے کہ ابھی امکان دعوت کو پوری طرح استعمال نہیں کیا گیا تھا کچھ لوگ مسمان ہو چکے تھے مکہ میں لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ابھی باقی تھے جو مسمان ہونے والے تھے مستقبل میں جن کے اندر ایمان کی موجود تھی بیج موجود تھا ایمان کا. کیونکہ امکانات دعوت کو اویل کیے بغیر امکانات دعوت کو استعمال کیے بغیر جنگ کرنا ہے یا سراسر غیر اسلامی فیل ہے اور یعنی نہ اس کا تعلق تقوی سے ہے نہ اللہ کے خوف سے ہے نہ آخر سے ہے یہ چند باتیں اس اس سے معلوم ہوئیں یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سور فتح سے پہلے کئی بار آ چکی ہے ہمارے درس میں لیکن میں تلاوت کرتے ہوئے یہ رکوع یہ رکو جو مجھے متاثر کیا اس رکو نے تو آج پھر اس کے بارے میں کچھ کلام کیا گیا اقول اقولہ وسط ڈالی وڈ